اسلام کا نظریہ یہ ہے ان ہم سونا بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کرونا غریب رہا ہے بلندی بے امام رہا ہے ڈبلو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 علما رومن سمر ہاد الدی رزیق نامن قبل وطوبی هذا الذي رزقنا من قبل و اتوبی متشابی ہا خال صدق اللہ آج کے درس میں صورت البقرہ کی آیت نمبر پچیس تلاوت کی ہے اس آیت کا اور اس کے بعد والی چند آیات کا آج کے درس میں مفہوم اور تفسیر انشاء اللہ عرض کی جائے گی قرآن کا یہ انداز ہے کہ ترہیب کے ساتھ ترغیب عذاب کے ساتھ ثواب کا ذکر دوزخ کے ساتھ جنت کا ذکر کفار کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے اس سے جو پہلی آیت تھی آیت نمبر چوبیس اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی صداقت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں سے کہا گیا تھا فعلم تفعلو اگر تم قرآن جیسی ایک صورت نہ بنا سکے ولاف آلو اور ہرگز نہیں بنا سکو گے فتقنارلطی پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے وجارتوں اور پتھر ہوں گے وہ عدت کافرین اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے آج جو ایسے کریمہ پڑھی اس میں فرمایا کہ وبشیر الودین آمنو و امیل اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو متعدد مقامات پر ایمان کے ساتھ عملِ سالے کا ذکر بھی ملے گا اس لیے کہ جب دل میں ایمان راسخ ہو جائے تو اس کا اثر اعمال اور اخلاق پر ضرور پڑتا ہے جب دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو اعمال صالحہ کی توفیق ضرور ملتی ہے اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامان بزع و شعبہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں افضل قول لا الہ الا اللہ سب سے افضل وہ تو الاََہ کا کلمہ ہے وہ ادنٰ اماۃۃ الاضا عنطریک اور ادنا یہ کہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا تو جب ایمان ہوگا تو عمل صالح کی توفیق ملے گی اس لیے اللہ نے اکثر قرآن کریم میں دونوں کو اکٹھے ذکر کیا اِن الدین آمن و امیل الصالحت اللدین آمن و امیل الصالحت و بشیر اللدین آمن و امیل الصالحت خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انََََََََحم جنت ان ت تجریم تختینہار <الْأَنْحَار> کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہیں انسان اپنی محدود سوچ کے مطابق جن نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے اللہ نے وہ ساری کی ساری نعمتیں جنت کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں لیکن ان نعمتوں کی حقیقت تک رسائی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے بس کی بات نہیں ہے اسی لیے سر حام سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں فلاط علمسماخی الحمن قرتی آئین جذبہ ام بما کانو یا ملون کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے اور کیا تیار کر رکھا ہے اور یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ اعمال کرتے ہیں اور ایک حدیث میں خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر ان کا خیال بھی گزرا تو فرمایا کہ ان کے لیے ایسے باغات جن کے ساتھ ساتھ نہرے جاری کلما رضیق منہا من سماواتر رزقن جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا قالو کہیں گے حاض اللہ قبلو یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا وہ اتو بھی حالانکہ ان کو دیا گیا ہوگا اس سے ملتا جلتا دو مطلب ہیں اس کے ایک مطلب تو یہ کہ جنت کے بعد پھلوں کی شکل و صورت وہی ہوگی جو دنیا کے پھلوں کی شکل و صورت ہے تو جب دیکھیں گے اسے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں دیے گئے لیکن اللہ فرماتے ہیں شکل وہی ہے ذائقہ وہ نہیں ہے خوشبو وہ نہیں ہے لذت وہ نہیں ہے ذرا چکر تو دیکھو بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ انہیں مثال کے طور پر پہلے دن جنت میں جو پھل دیا گیا تو دوبارہ وہی پھل دیا گیا تیسرے دن وہی اسی سے ملتا جلتا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا انسان کی طبیعت تو تنوع پسند ہے صبح جو کھاتا ہے چاہتا ہے شام کو نہ کھاؤں شام کو جو کھاتا ہے چاہتا ہے صبح نہ کھاؤں کھانا الگ ہو اور سالن الگ ہو اور ڈش الگ ہو دسترخوان پر نیمتیں الگ الگ ہوں بنے اسرائیل کو اللہ نے جنگل میں من اور سلوا عطا کیا لیکن چند دن کھانے کے بعد وہ کہہ اٹھے تھے ننصبر اعلیٰ تعامل واحدن ہم تو ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب کو بلاؤ ہم تو متنوع مختلف کھانے پسند کرتے ہیں تو اس لیے جنت میں جب ان کو دوبارہ پہلے جیسا پھل دیا جائے گا تو کہیں گے حاض الزی ر ذک نامن قبلو یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا اللہ فرمائیں گے نہیں شکل وہی ہے صورت اسی جیسی ہے لیکن مزہ اور لذت ویسی نہیں ہے برہم سیحا ازوا جم اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی ایسی بیویاں جو حیض سے پاک نفاق سے پاک بولو براز سے پاک بیماریوں سے پاک بڑھاپے سے پاک اخلاقی کمزوریوں سے پاک قرآن کریم میں اکثر جنت کی بیویوں کا ذکر ملتا ہے بعض لوگوں کو یہ ذکر پڑھ کر اور یہ تذکرہ پڑھ کے بڑی شرم سی محسوس ہوتی ہے لیکن مرد اور عورت دونوں زندگی کے ہم سفر ہیں دونوں کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیے ہے اور دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا جب کہ ساتھ جوڑا نہ ہو تو جنت میں بھی سکون کے لیے جوڑے کا ہونا ضروری باقی یہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں مردوں کے لیے بیویوں کا ذکر کیا حوروں کا ذکر کیا عورتوں کے لیے مردوں کا ذکر نہیں کیا شرم و حیا کے تقاضوں کے تحت بگرنا جو خواتین دنیا میں ایمان اور عمل کے تقاضے عمل صالح کے تقاضے پوری کرنے والی ہیں جنت میں حوریں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گی ترمزی میں ہے حید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ زوجہ متحرہ ہیں ہماری ماں ہیں انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء الدنیا افضل امل حور العین دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی حوریں افضل ہیں قالبلیا افضل فرمایا کہ دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہیں کل تو وہی میں نے عرض یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کیوں افضل ہیں فرمایا بلا وسیا ب عباد ہند اللہ اللہ کے لیے روزے رکھنے کی وجہ سے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اور اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے نہم سیہ خَالِدُونَ سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ یہ کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ سب سے بڑی نعمت دنیا کی کسی نعمت کو دوام نہیں ہے دنیا کی نہ خوشی کو دوام نہ غمی کو دوام یہاں کی ہر چیز آرزی یہاں کی مسکراہٹیں آرزی یہاں کے کہ گونجتے تھے آج وہاں ماتم اور نالا کی آوازیں آتی ہیں کل ایک امیر تھا آج فقیر اور آج فقیر ہے اور کل امیر آج تندرست اور کل بیمار اور آج بیمار ہے اور کل تندرست نے ہی کڑیل جوانوں کو دیکھا بستر تر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں جوانی ہے تو اس کے بعد بڑھاپا بھی ہے ساری نیمتے آرز اور تکلیفیں بھی آرز ہر وقت ختم ہونے کا اور محروم ہونے کا خدشہ لگا رہتے ہیں لیکن جنت میں یہ خدشہ نہیں ہوگا یہاں گوامفی ہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ صحیح مسلم بود بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی مثال ہو ہما سو کہا یا مچھر سے بھی زیادہ حقیق چیز کی اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ معقول کو محسوس اور مشغول کو معلوم بنا کر پیش کیا جائے اور انسان سمجھ سکے وہ اللہ کتنا شفقت کرنے والے ہے کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے بندوں کے ذہن کے مطابق مثالیں دیتا ہے بعض اوقات ایک جو بہت صحب کمال اور صحب علم ماہر مدرس اور انسان ہوتے ہیں اس کے لیے چھوٹی ذہنی سطح رکھنے والے لوگوں کو بات سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ نے مثال دی فرمایا کہ نسل ندین تخذو مند اولیا جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بتوں کی مثال ایسے جیسے مکڑی کا جالا مکڑی کا جالا سب سے کمزور چیز اور ان کے معبود بھی سب سے کمزور چیز ہے کہ ان کی کمزوری کی حالت یہ زبہ لاسن فزو یہ اپنے معبودوں کے سامنے وہ شیرینیاں رکھتے ہیں اگر مچھی اس میں سے کچھ چھین کر بھاگ جائے تو ان کے معبود چھین نہیں سکتے جب ایسی مثالیں سنتے تو اس پر اعتراض کرتے ایسے بدبخت نہیں تھے جنہوں نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کو ایسی مثالیں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ما اللہ, اللہ نے فرمایا کہانوں کی وجہ سے مثالوں کا بیان کرنا چھوڑ نہیں سکتا چاہے مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے بھی زیادہ حقیب چیز تھی نامن بس وہ لوگ ایمان لائے سیاح وہ جانتے ہیں انق بے شکی حق ہے ان کے رب کی طرف سے وہین کفرو لیکن جو لوگ کافر ہیں فیلزا مسلح وہ کہتے ہیں ان مثالوں کے ذکر کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ید الوبی کثیرہ بیہدی بھی کثیرہ اللہ اس کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا بندہ گمراہ ہوتے ہیں اللہ اس کو گمراہی کے راستے پر چلنے دیتا ہے قرآن گمراہی کے لیے نہیں ہے معذ اللہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے اور اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کی بات ہے آسمان سے بارش برستی ہے بارش تو رحمت ہے لیکن زمین کے کسی حصے پر گلو لالا اگتے ہیں اور زمین کے کسی حصے پر جھاڑ جھنکاڑ اگتے ہیں یہ بارش کا قصور نہیں ہے یہ زمین کا قصور ہے یہ قرآن یہ تو وہی کی بارش ہے قرآن میں نور ہے قرآن میں ہدایت ہے قرآن میں شفا ہے جن دلوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل میں نور پیدا ہوتے ہیں ایمان پیدا ہوتے ہیں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں ایمان پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جن کے دلوں کے اندر غلازت بھری ہوتی ہے غلاظت تو ان کے دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا ہے جان لیجیے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دلوں کو غلازت سے خالی کرنا ضروری ہے جس برتن میں غلازت بھری ہوئی ہے آپ اس کے اندر اگر دنیا کا بہترین مشروب دودھ بھی ڈال دیں تو کیا فائدہ وہ دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا پہلے ضروری ہے کہ دل کو پاک کیا جائے اسی لیے تو کلمہ طیبہ میں پہلے پاک کرنے کا حکم ہے لا الہ جھاڑو دو لا اللہ کا اور دل سے ساری غلاثتیں صاف کر دو جب دل صاف ہو جائے گا اور پھر الا کا نور دل کے اندر پیدا ہوگا تو قرآن کو شفا ہے لیکن جن کے دل بیمار ہوتے ہیں اور جن کے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں اور جو اپنی صلاحیتوں کو مردہ بنا چکے ہوتے ہیں ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں بن النزل المن القرآنی ماں ہو شفا ام و ہم نے قرآن نازل کیا جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے ولا یزید الزالمین اللہ خسارہ لیکن ظالموں کے صرف خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں ممایوزلبی الافاسقین اور اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا مگر صرف ان کو جو ہیں ہی نافرمان فرمان اور نافرمان فرمان کون ہیں اللہ نے تین علامت بیان فرمائی اے اللہ ہمیں ان تین علامتوں سے بچا لینا اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا فاسقوں والی صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں پہلی صفت پہلی علامت الدین قزونہ آحد اللہ نمب ادنیساکی کہ وہ مستحکم کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے اندر سارے جائز معاہدات آگے وہ معاہدہ بھی آگیا جو انسان نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا السب رب بھی کالو بلا وہ معاہدہ بھی آ گیا جو اللہ نے سارے نبیوں سے لیا تھا اور جب نبیوں سے لیا تو گویا کہ سارے نبیوں کی امتوں سے لیا جین لما محکم سر دیکھو اے میرے نبیوں اگر تمہاری موجودگی میں میرا کوئی دوسرا نبی آ گیا تو تم پر لازم ہوگا اس کی تصدیق کرو گے اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے یہ عہد اللہ نے نبیوں سے لیا اور نبیوں کے واسطے سے ان کی امتوں سے لیا جن امتوں نے اس کا لحاظ کیا وہ کامیاب ٹھہریں اور جن امتوں نے عہد شکنی کی وہ ناکام ہوئیں ہر نبی ایسے کرتا رہا اگر اس کی موجودگی میں دوسرا نبی آیا تو اس پر وہ ایمان لائے اس کی مدد کی اس کی تائید کی اور آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اگر ہمارے آقا کی موجودگی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام موجود ہوتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے وہ ایمان لاتے جب وہ نہیں تو ان کی امتوں پر لازم کہ ہمارے آقا پر ایمان لائیں ساری انسانیت پر لازم کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں لیکن انہوں نے عہد کو توڑ دیا اللہ صنعتِ اللہ عہد اللہ ان کی علامت یہ کہ وہ مستحکم کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں میتما امر اللہ بھی اور جس تعلق کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں اس میں وہ تعلق بھی شامل جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں وہ تعلق بھی شامل جو امتی کا نبی کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں وہ تعلق بھی شامل جو رشتے دار کا رشتے دار کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں وہ تعلق بھی شامل جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس میں وہ تعلق بھی شامل جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہونا چاہیے فرمایا کہ وہ اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں جس تعلق کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہی سدونف العرف اور وہ زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں کفر کرنا یہ فساد ہے شرک کرنا یہ فساد ہے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ فساد ہے انسانوں کے حقوق غصب کر لینا یہ فساد ہے ظلم و ستم کرنا یہ فساد ہے انبیاء کو گالیاں دینا یہ فساد ہے مقدس کتابوں کی توہین کرنا یہ فساد ہے مال و دولت کے لیے پوری دنیا پر چڑھ دوڑنا یہ فساد ہے اللہ فرماتے ویوف سدو نف العرف وہ زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں الا اکم الفاص خاص رول الا یہی ہیں پورا خسارہ اٹھانے والے فتخرون باللہ تم اللہ کے ساتھ کیوں کر کفر کرتے ہو سوچو تو صحیح کس کا انکار کرتے ہو تُم, اور تم, پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا سمیت سم کم پھر وہ تم کو مارے گا سم می پھر وہ تم کو زندہ کرے گا سنئی ہی ترجن پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور ایک ہی ہے جس کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ موت کا دیوتا اور اور زندگی کا دیوتا اور مسلمانوں کا رب ایک ہی ہے حیات بھی اس کے قبضے میں اور مماد بھی اس کے قبضے میں عزت بھی اس کے قبضے میں اور ذلت بھی اس کے قبضے میں صحت بھی اسی کے قبضے میں اور بیماری بھی اسی کے قبضے میں غنا بھی اسی کے قبضے میں اور فقر بھی اسی کے قبضے میں مسلمان ہر کام کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فرمایا کہ پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے ولودی خلقل کم محفل عرضی زمیا وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب انسانوں اس زمین میں جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہمارے آقا نے فرمایا ان مت دنیا خلک قتل کم و ان تمہیں اللہ نے تمہارے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور تمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ساری دنیا تمہاری خدمت کے لیے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے سم مستواسما پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف فصواہ سماوات اور انہیں درست کر کے اس نے سات آسمان بنا دیے بہو بیکلی شعیل علیم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ سات آسمان کون سے ہیں قرآن میں بھی سات آسمانوں کا ذکر تورات میں بھی سات آسمانوں کا ذکر بعض حضرات کہتے ہیں کہ سات مشہور سیارے مراد ہیں یعنی قمر عطارب زہرہ شمس مریخ مشتری اور زحل سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرائی ہے یہ متعدد تہوں پر مشتمل ہے اور ہر تہ کبھی خصوصیات کے اعتبار سے دوسری تہ سے مختلف ہے اور جو حساب لگایا گیا ثابت ہوا کہ یہ تہیں یہ کرے ہوائی میں جو تہیں ہیں جن میں سے ہر تہ دوسری سے مختلف یہ تہیں سات ہیں واللہ عالم سات سمراد سات سیارے یا سات تہیں